نمبر 188 منقول ہے مشہور عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزل علی رحمت اللہ القوی کے پاس کوئی شخص ککڑی لے کر حاضر ہوا سلطان نے ککڑی قبول فرما لی اور پیش کرنے والے کو انعام دیا پھر اپنے ہاتھ سے ککڑی کی ایک قاش تراش کر اپنے منظور نظر غلام ایاس کو عطا فرمائی ایاز مزے لے لے کر کھا گیا پھر سلطان نے دوسری پھانک اور خود کھانے لگے تو وہ اس قدر کڑوی تھی کہ زبان پر رکھنا مشکل تھا سلطان نے حیرت سے آیاز کی طرف دیکھا اور فرمایا ایاز اتنی کڑوی پانک تو کیسے کھا گیا واہ تیرے چہرے پر تو ذرہ برابر ناگاری کے اثرات بھی نمودار نہ ہوئے ایاز نے علی جا ککڑی واقعی بہت کڑوی تھی منہ میں ڈالی تو عقل نے کہا تھوک دے مگر عشق بول اٹھا ایاز خبردار یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے روزانہ میٹھی اشیا کھاتا رہا ہے اگر ایک دن کڑوی چیز مل گئی تو کیا ہوا اس کو تھوک دینا آداب محبت کے خلاف ہے لہذا عشق کی رہنمائی پر میں ککڑی کی کڑوی کاش کھا گیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب ہو تو پیارے پیارے سامی بھائیو یہی شان بحیثیت مسلمان ہماری بھی ہونی چاہیے کہ جس رب العباد جل نے ہم پر لا تعداد احسانات فرمائے ہیں اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی مصیبت ہو افتاد بھی آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیں باغ کمال وہ نہیں جو محبوب کی طرف سے محبت و پیار ملنے کے سبب وفادار رہے باغ کمال تو وہ ہے کہ محبوب کی طرف سے دھتکار ملنے کے باوجود بھی اس کا وفاداروں جانسار رہے ربیب صلی اللہ تعالی علی محمد